والسلام صداب السلام ع رسا دوستوں ساتھیوں عزیزوں شاگردو اور بزرگو یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی سنہری بڑی بڑا بڑی سنہری موقع ہے بڑا سنہری موقع ہے یہ سنہری کے لفظ میں استعمال میں بڑی غلطیاں ہوتی رہی ہے بڑا سنہری موقع یہی صحیح ہے کہ تھوڑا مشاعط سے اور تجربہ کار اور ماشاءاللہ اللہ علم مشاعط سے یہ اور اس جیسے پیچیدہ مسائل سیکھ رہے ہیں گھبرائے نہیں جب بھی کوئی نیا مرحلہ زندگی میں آتا ہے نئی چیز آدمی شروع کرتا ہے تو اس میں دقت جی ضرور پیش آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ میری بات کی تعریف کریں گے اور یہ البو خرید و فروخت اور روزانہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کے مسائل واقعی پیچیدہ ہیں اور مشکل ترین مسائل میں سے ہیں حدیث اس کے اندر تو ماشاء شیخ اس کو واضح کر کے مثالوں دے کر, مثالیں دے دے کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہے انتہائی پرسکون ماحول بناتے ہوئے اور اپنے ذہن و دماغ کو شیخ کے حوالے کرتے ہوئے درس میں شریک رہیں خیالی دنیا میں نہ جائیں بلکہ ظاہری دنیا میں یہیں پر رہیں اور زیادہ ادھر ادھر نہ گھومیں کیونکہ ایک چیز چھوٹ جائے گی تو شیخ نے کہا کہ دوسرا پوائنٹ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا दूसरा छूट गया तो तीसरा नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपस में इसकी कड़ियां काफी हद तक जुड़ी हुई है आ, जैसे नाहौ सर्फ के मसाइल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं आ, تو اسی طرح سے یہ سب مسائل بھی ان کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں شیخ محترم سے میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے طلبہ جو ہے حاضر ہو چکے ہیں آپ کو اپنی معلومات طلبہ تک ارسار فرمائیں. اللہ حضائ دیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ علم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کیا اور بسنی علم اور بشراہلی صدری ومری یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ لوگوں کا سن کہتا ہوں آپ لوگوں کو اور یہ ہم لوگ چل رہے تھے سامان کے متعلق شرطیں کتنی شرطیں گنائی گئی ہیں کیا ہے ایک ایک آدمی بول ایک آدمی ایک شخص چیز موجود ہو جی جی تو سی شرط ایک کے بتا رہے ہیں تو یاد کتنی آپ کو یاد ہو بتایا لکھی گئی <laughs> اور تیسری شاید پرندے کو ہوا میں اڑتے ہوئے بیچنا کیسا ہے جیسے آپ کو کبوتر میں بتایا <laughs> اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو عربی میں یہاں جو جس سے پرندے رہتے ہیں وہ کبوتر رہتے ہیں کیا بولتے ہیں اردو میں ہمارے ہاں تو کبوتر خانہ ہے تو کبوتر خانہ اگر بڑا ہو ٹھیک ہے اور اس میں آپ مخصوص کسی کبوتر کو بیچنا چاہتے تو کیا جائز ہوگا یہ اس کی سپرد کی ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے یہ آپ آپ کو جان گے نا آپ اس کو فٹ کریں اگر ممکن ہے نہیں آپ بتائیں نا فی الحال وہ کوئی آپ پوچھنے آ رہا ہے کیا یہ صحیح ہوگا جی بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اگر چھوٹا ہے اس سے چھوٹا ہے یعنی حالات کے لحاظ سے صورتوں کے حکم مختلف ہو جائے گا تو غالب گمان ہی پر فیصلہ کیا جائے گا جو غالب گمان ہو اسی پر فیصلہ یا اسی پہ فتوا دیا جائے گا اگر چھوٹا ہے ممکن ہے تو خلاص جائز ہے اگر بڑا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکڑ سکتے تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کی سپردگی ممکن نہیں ہے تیسری شرط چیز ٹھیک ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ سامان مال ہو مال سے کیا سمجھتے ہیں آپ جس چیز کو چھو سکتے ہیں نہیں سامان مال ہو مال مال کسے کہتے ہیں جس قیمت جس کی کوئی قیمت ہو جس کی کوئی قیمت ہو مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے ہیں ان کا بیچنا کیسا ہے کیا قیمت ہے کوئی سمجھتا ہے کہ مال ہے انسان انسان کو بیچنا میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ سب مسائل آئیں گے انسان کو بیچنا یعنی آزاد انسان کو بیچنا حرام ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آزاد انسان یہ مال نہیں ہے آزاد انسان مال نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حبا ہے مگر مثلا کوئی شخص اپنے بیٹے کو بیچنا چاہے تو کیا وہ بیچ سکتا ہے کیوں نہیں بیچ سکتا ہے وہ تو اللہ کا سرست فرماتے ہیں انت وہ مالو کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہے ہاں بیٹا مال نہیں, بیٹا مال بیٹا مال نہیں بیٹا مال ہے اگر بفرد محال مال مال تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ مال ہے تو وہ مال, مال, مال اس کی ملکیت نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے تو اس میں کئی قاعدے آپ فٹ ہو سکتے ہیں تو تیسری شرط یہ ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ سامان یہ مال ہو اور مال ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہو اور اس کا استعمال جائز ہو جیسے منی بینک سنا آپ نے منی بینک کیا مطلب ہے منی بینک کا منی جو شرعی لفظ جو میں کہہ رہا تھا منی منی مال ہے منی نطفہ کیسے وہ افسان ہے نا یہ موجود ہے نا مال کے طور پر اس کو خریدا بھیجا جاتا ہے آج کل جو ہاسپٹل میں استعمالوں سے یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھ لیا کہ یہ نقصان مال ہے تو کیا آپ جواب دیں گے فطری طور پر مال چل ہے یہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ مال ہو اور پانچویں شرط یہ ہے ہاں وہ بھی اسلائے گا بلڈ بینک ہوتا ہے بلڈ بینک یہ مال نہیں ہے اس لیے اس کا تبرع جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ اس کی لیکن بیچنا جائز نہیں ہے اگر کسی کی موت واقع ہو رہی ہو وہ مر رہا ہو اور اس کو خون بغیر پیسہ دیے ہوئے نہیں مل رہا ہے تو وہ خرید سکتا ہے لیکن گنہگار کون ہوگا بیچنے والا ہوگا السم الباع گنہگار بیچنے والا ہوگا مجبوری کی ہاں ایسے اور مثال ہوئی قیمت ہو اور اس کا استعمال کیا طور سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو فائدہ مثلاً کیڑے مکوڑے ہیں بہت سارے جانور ہیں جیسے شیر ہے مثال کے طور پر اس کے بہت ساری مثالیں ہیں جس سے کو جیسے ایسا کتا ہے جس سے کوئی شکاری کتا نہیں ہے اسے کتے کو تو کسی حالت میں اس کسی حالت میں بیچنا چاہیے نہیں ہے تو اس سے بہت ساری مثال ہیں کیڑے مکوڑوں کی مثال دیتے ہیں کیوں اس کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے کرے ہلکم سلاسل اللہ کے سن تین چیزوں کو نا پسند کیا قلعہ کام اور دوسری چیز کا فرق سوال, سوال تو پھنس گئے آپ لوگ تیسری <تصفح> چیز قیل یہ مال مال کو ضائع کرنا اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے بیچنے کا یا خریدنے کا فائدہ حاصل ہوگا جب اس میں فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بیچیں گے آپ اس کو یہ اچھا ایک شرط یہ ہے جمہور فکہ کے نزدیک کہ وہ پاک ہو وہ چیز پاک ہو میں نے ابھی ایک قاعدہ ذکر کیا ہے شروع میں وہ قاعدہ کسی کو یاد ہے پاک اور حرام سے متعلق قاعدہ کیا ہے تو امام اب خنیفا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ ان کی آشر یہ ہے کہ اس مال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اور جمہور فوقہ کے نزدیک اکثر فوقاہ کے نزدیک اس بات کی شرط ہے کہ مدع یعنی سولڈ آئٹم طاہر ہو پاک ہو جو چیز فروخت کی جا رہی ہے وہ پاک ہو جو چیز پاک نہیں ہے اس کا بیچنا حرام ہے یہ قاعدہ سمجھ لیں लेकिन इससे कुछ है जी पाक हलाल है पा, पाक जब मतलब आपके कपड़े में लग जाए तो नापाक हो जाएगा कपड़ा धन नहीं पड़ सकते आप ये पाक तहारत, तहारत जी आ, उसकी वो जो चीज पाक नहीं है उसको बेच नहीं सकते आप जैसे गोबर है हाँ गोबर पाक है लेकिन माकुल्लह का पाक है जिसका गोश्त खाया जाता है लेकिन जिसका गोश्त नहीं खाया जाता है उसका गोबर ناپاک ہے تو اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے اس لیے جو چیز حرام جس کا کھانا پینا حرام اس کی تو خروخت حرام لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کتا حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کو آپ شکاری پرندوں کو کھلا سکتے ہیں فائدہ اٹھانا الگ ہے اور اس کی بےوشرا کرنا خرید و فروخت کرنا یہ الگ ہے اس سے مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز پاک ہو جو مورف پاک نزدیک کی شرط ہے کے بارے میں جی اب یہ تو آپ بتائیں گے پاک پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوگا اس کا جی کیا پاک نہیں ہے کھاد جو کھاد مصنوعی کھاد ہے پاک ہاں اس کے بارے میں اختلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ پاک ہے وہ کہتے جائز ہے جو لوگ کہتے ہیں پاک نہیں وہ جائز نہیں ہے لیکن آج کل اس کا فائدہ ہے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے اس کا بیچا جائز ہے معقول الحمد جس کا گوشت کھایا جا رہا ہے اس کا پاک ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اورانیین کو اونٹوں کا پیشاب کا پیشاب پینے کا ہو دیا تھا نا اس حدیث سے اسلال کرتے ہوئے علماء علمائے کرام کہتے ہیں سب نہیں بعض علماء کرام کی معقول جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس جانور کے فضلات یعنی بول و برازاب जी बिल्कुल पाक है पाकड़म है अगर मिठाई में मिक्स करता है। आ, नहीं, मिठाई में पिक्स नहीं दवा में बनो दवा में जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है पाक होना अलग चीज मनी पाक है کھانا صحیح ہے آپ ناک سے آپ کو جو نکلتا ہے وہ پاک ہے کھانا صحیح ہے کیوں نہیں صحیح ہے اس لیے کہ خبیص ہے وہ الخبائی اللہ تعالی خبائی کو حرام کرا دیا ہے خبیص ہر وہ چیز جو جسم کے لیے نقصان دے ہو تو جو چیز نقصان دے ہو اللہ تعالی اس کو حرام کرا دیا ہے جیسے صاف صاف ہے نا پاک ہے کہیں پاک ہے اگر صاف آپ کے پیر سے گزر جائے آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو کیا آپ کا کپڑا نفق ہو جائے گا لیکن کھا سکتے ہیں اس کو آپ یہ شرط ہو گئی پانچویں شرط یہ ہے یہ بحاق بھائی نے جو ابھی ذکر کیا ہے مٹھائی پر پیشاب چھڑکتے ہیں جی تو غیر مسلم گائے کے پیشاب کو مٹھائی پر بطور تبرک جی چھڑکتے ہیں اس کا حق میں کیا ہے وہ بتا دیجیے بطور تبرک چھڑکتے کیا تبرکی تو میں پہلی بار سن رہا ہوں گاڑتے ہر جگہ نہیں چھڑکتے ہوں گے یا کسی تیوہار کے موقع سے چھڑکتے ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے اس سے پتانجلی والا تو کر رہا ہے سب استعمال کر رہا ہے تو کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کیا دوا کے طور پر کیا سکتا ہے جیسے زہر ہے اب نے اس میں رحمتہ اللہ نے گلو کے میں لکھا ہے زہر کے بارے میں زہر کا بیچنا کیسا ہے زہر تو پاک ہے لیکن انہوں نے شرط لگائی اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بیچا جا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں جائز نہیں ہے لیکن فائدے کے لیے بیچا جا رہا ہے جیسے مبید الحثرات کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائیاں تو یہ کسی خاص مقصد اور جائز مقصد کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو جائز ہے اگر کوئی بندہ دکان کھل کے بیچ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن اب استعمال کرنے والے کے اوپر بہت ساٹیر مارنے کے لیے ہاں تو شیخ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ دواؤں میں زہر کا استعمال بقدر ضرورت ہو ضرورت کے مقدار میں اس سے زیادہ نہ ہو دواؤں میں زہر کا استعمال بقدر ضرورت ہو تو یہ پانچویں شرط ہو گئی نیچی گولی میں بھی ہوتا جی نیچی گولی میں بھی بہت ساری دوا میں ہوتا ہوگا اور اس کے بعد چھٹی شرط ہے دکھانا شانچویں یہ ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ باہر ہو میں نے بتایا نزدیک مال پاکو شرط ہے مال پاک سامان شہر سامان مال ہو مال کی تفصیل مال پاک اس کی قیمت ہو اس کو لوگ قیمت سمجھتے ہوں چھٹی شرط یہ ہے قیمت سے متعلق کی قیمت معلوم ہو اس چیز کی قیمت معلوم ہو جس سامان کو بیچا جا رہا ہے اس چیز کی قیمت معلوم ہو چھٹی شب یہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں گیا اور سودا طے کرنے لگا کہ موبائل اس نے وہ کرا کہ نہیں اگر آپ ادھار لیں گے تو سوریال میں بیچوں گا اگر نقلی لیں گے تو میں یعنی नहीं میں بیچ دوں گا ایسے کر رہے کوئی قیمت طے نہیں ہوئی ہے قیمت طے نہیں ہوئی ہے اگر قیمت طے نہیں ہوئی ہے تو یہ بیچنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قیمت کا تعین قیمت کا معلوم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اختلاف کا خطرہ ہے وہ کہے گا نہیں میں نے ادھار اور بیچنے والا گن نہیں آپ میں ادھار بیچ رہا ہوں آپ سے سوریا میں لوں گا اس لیے قیمت کی تعین ضروری ہے قیمت کا معلوم ہونا ضروری ہے جی فرمائیے کام دیا میں نے کہا اس پیسے ہے جو دے کام کرنے کے بعد پیسے مانگ رہا ہے اس میں اصل قاعدے کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے لیکن اس میں اجرت المثل اجرت المثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو اس کا ریٹ چل ہے اس دیا جائے گا مجھے پتا نہیں میں نے بلایا آپ مارکیٹ میں پتا کر ایسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں میرے پاس گاڑی میں بیٹھتے ہیں جتنا ہرم جاتے ہیں ہم لوگ پانچ ریٹ میں جامعہ کی اصطلاح ہے کہ جامعہ سے لوگ نکلتے ہیں دو ریال ریالنگ میں جاتے ہیں لوگ بیٹھ رہے تھے دو ریال دے دیے اجرت المصر اس کو کہتے ہیں یعنی وہ اجرت دیں گے اس کو آپ وہ قیمت دیں گے جو قیمت مارکیٹ میں رائج ہے مارکیٹ میں جس قیمت جو قیمت چل رہی ہے تو اس کے بعد آپ کی یہ بھائی صحیح ہو جائے گی یہ عام طور سے یہ خرید و فروخت بھی نہیں ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تناعت میں ہوتا ہے تناخت کا مطلب یعنی آپ کچھ بنوا رہے ہیں الیکٹریشن سروسز میں الیکٹریشن آیا ہے ہمارے یہاں بھی جو بھی آتا ہے جیسے ہارس ہے گیٹ مین کچھ بھی دے دینا آپ میں لمبا لگا دیتا ہوں لائٹ لگا دیتا ہوں تو اجرت دیں آپ اس کو قیمت جو مارکیٹ میں چل رہی ہے یہ اس کا ہمارے اس سے تعلق نہیں ہے لیکن یہاں سامان کے وقت قیمت کی تعین ضروری ہے یہ شرطیں ہو گئی اس کے بعد اگلا موت کیا ہے شیک اس کا کیا اس جملے کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یعنی خرید و فروخت کے معاملات جو حرام ہیں وہ کیوں حرام ہیں کیا وجہ ہے کن اسباب کی بنیاد پر شریعت نے خرید و فروخت کے شرائط ہو گئی جی شرائط ہو گئی خرید و فروخت کے ممنوع اور حرام معاملات کے فرمت <تصفح> اور وہ خرید و فروت کے معاملات جو ممنوع ہیں حرام ہیں کن بنیادوں پر حرام ہیں کیا اسباب ہیں کس وجہ سے حرام ہیں تو پہلا سبب یہ ہے ابھی پھر دو، دوبارہ ہم پیچھے کی طرح لوٹیں گے پہلا سبب یہ ہے کہ ماقو دلت حرام ہو یا نجس ہو کیا ہے ماقو دلت ہاں چاہے وہ قیمت ہو یا سامان ہو وہ حرام ہو یا نجس ہو قاعدہ ہے تو اس کی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے تو پہلا سبب یہ ہے کہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے چاہے وہ قیمت ہو یا سامان ہو وہ یا تو حرام ہو یا نجس ہو تو اس سبب کی وجہ سے یہ معاملہ یہ خرید و فروخت کا سودا حرام ہوگا یہ پہلا سمیتا بھی شیک یہ تو میں آگے بڑھا نا سب لکھ لیجیے سب حرام <تصفيق> سامان سامانٹ سامانچ سامان سامانرام لینا پڑتا سودا سب مجھ اسے لکھ دیا تھا کہ سوچنے کے لیے پہلی یہ پہلا سبب ہے کسی و فروخت کے معاملے کی فرمت کے لیے یہ سبب ہے دوسرا سب یہ ہے جی اس میں جو ہے دلے میں سامان اور قیمت قیمت دونوں شروع جی یہ کہ ہم نے کیسے مطلب جی قیمت کا حرام ہونا قیمت قیمت کا مطلب میں پانی لے رہا ہوں شراب کے جی میں شراب دے رہا ہوں آپ سے پانی خرید رہا نہیں کیش نہیں ہاں پہلی قسم تو چکی نا مبادلت مبادلہ رکھوں <سؤال> سامان کا سامان سبادہ یہ بھی ایک قسم ہے بھائی کی या اور ہمارے پہلے وہی سسٹم تھا نا لگ بھگ کے زمانے میں جی یہ سمجھا گیا قیمت ہو یا سامان دونوں کا حلال ہونا اور پاک ہونا یہ شرط ہے اس طرح سمجھ لیں آپ نمبر ون سودا یا سامان حرام یا ناپاک ہو تو معاملہ حرام ہو جائے گا سودا یا سامان حرام یا ناپاک ہو تو معاملہ حرام ہو جائے گا اور دوسرا سب یہ ہے معاملہ <تصفح> دھوکہ یا نقصان پر مشتمل ہو یعنی ایسا معاملہ ہو کہ اس میں دھوکہ ہو اس میں نقصان ہو اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہ سامان خریدنے گیا ٹھیک اس کی قیمت مارکیٹ میں دس ریال ہے مجھے میں مجبور ہوں اب ایک بندہ آ رہا ہے اس کی قیمت بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کس کو نقصان ہے خریدنے والے کو نقصان ہے تو ایسے معاملے میں اگر کسی کو نقصان لاحق ہو جائے تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ سامان واپس کر دے اور خریدنے بیچنے والے سے اپنا پیسہ لے دے ٹھیک ہے تو کسی بھی خرید فروخت یا کسی بھی معاملے میں اگر نقصان یا دھوکا ہو نقصان یا دھوکا ہو تو حرام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا سب ہے تیسرا سب یہ ہے کہ وہ سامان یہ سب تقریباً مقرر ہے یہ دہرایا جائے وہ سامان بیچنے والے کی ملکیت میں نہ ہو ابھی ہم نے اس کو ویان کیا شبد میں ٹھیک ہے ملکیت میں نہ ہو اس کی ملکیت میں نہ ہو تو یہ معاملہ حرام ہو جائے گا حرام ہونے کا مطلب یہ ہے وہ بے باطل ہے فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ مطلب اس میں یہ ہے کہ حرام ہوگا ایک گناہ ملے گا آپ کو دوسرا یہ ہے کہ وہ بے فاسد ہے وہ بے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار فریض کی نظر میں نہیں ہے یعنی گویا کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ طے ہی نہیں ہوا ہے یہ مطلب ہے یعنی تو اس کو کہتے حکم تکلیفی اور حکم وضعی پوچھ سکتے ہیں کسی سے کیا فرق ہے دونوں میں حکم تکلیفی حکم وضعی ایک حکم تکلیفی ہے جس میں ثواب و عقاب ہوتا ہے ثواب ملے گا آپ کو یا تو عذاب ملے گا اور ایک حکم وضعی ہے کہ وہ معاملہ صحیح ہوگا یا خراب ہوگا تو اگر کسی مسئلے میں کسی نے بیچ دیا سامان اور اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ گنےگار بھی ہوگا اس لیے کہ یہ منع ہے تو گنہگار ہونے کا مطلب یہ حکم تکلیفی ہے اور وہ معاملہ خرید و فروت کا وہ صحیح نہیں ہوگا باطل ہوگا یہ حکم وقع ہے تو یہ دونوں معاملہ یہاں داخل ہوں گے یہ تو میں ایسے ہی ایسے بیان کر دیا اس کی ملکیت نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے ہاں چوتھی شرط یہ ہے وہ معاملہ سود پر مشتمل ہے یعنی اس معاملے میں سود پایا جاتا ہو جس بھی معاملے میں سود پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے سودی شرط پائی جا رہی ہے تو وہ معاملہ حرام ہو جائے گا یہ تو آسان ہے خاصے سویہ آگے بات ہے اس میں سود پایا جائے مثلا کہ آپ جو یہ ریال ریاض سے آپ انڈین روپے لیتے ہیں نا اس میں دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ فوراً لے لیں ادھار نہ ہو نہیں ایک ہی شرط اس میں آپ یعنی زائد لے سکتے ہیں آپ جیسے ریال سے ایک ریال کا کتنا है ہے جو بھی طے ہو جائے آپ کا کوئی اٹھارہ دے رہا ہے کوئی بیس دے رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ اسی وقت لے لیں اگر ادھار کر دیں گے تو معاملہ سود پر مشتمل ہو جائے گا اس میں مجلس ہی میں جس میں ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کو قبض کرنا اپنے قبضے میں لینا یہ شرط ہے یہ بھی یاد رکھ یہ سب مسائل آئیں گے آگے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا اس لیے کہ پیسے میں سود ہے سونا میں سود اگر سونا آپ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے سونا خرید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کل پیسہ دوں گا اور ڈیل طے گئی تو صحیح نہیں ہوگا آپ کو فوراً لینا ہے اسے ادھار نہیں چلے گا دوسرے دن پہنچتے ہیں یہ بھی مسئلہ آئے گا دوسرے دن پہنچتے ہیں لیکن آپ کیش کب کراتے ہیں اس میں دو شکلیں ہیں انڈیا میں جو بھیجتے ہیں دو شکلیں پہلی شکل یہ ہے کہ آپ سخت کرواتے ہیں ایکسچینج کرواتے ہیں ٹھیک ہے ایکسچینج کرواتے ہیں تو آپ کو سلیپ ملتی ہے ٹھیک ہے سلیپ ملتی ہے ایک منٹ آپ نے اس کو لے لیا آپ نے اپنا پیسہ انڈین روپیے کی شکل میں وصول کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد والم نے گنجائش نکالی ورنہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا بینک کو اپنا وکیل بنا دیا کہ یہ پیسہ بھائی انڈیا ٹھیک ہے تو है بول تو اس لیے یہ صحیح ہے ورنہ حقیقت میں یہی ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ پرانے زمانے میں لوگ کیسے بھیجتے تھے پرانے زمانے کیسے بھیجتے تھے یہاں سے انڈین کرایا کسی کو دیا وہ جا کے وہ بھی تو فورنیہ لے رہا ہے لیکن فورنلی لے رہا ہے تو یہ شکل یہ بھی ہے اس کی تو آپ پہلے سرف کرواتے ایکسچینج کرواتے اس کے بعد بینک کو آپ وکیل بناتے ہیں وہ بینک اس وکالت کا پیسہ لیتا ہے جو ٹھیک ہے جی پرانی نوٹ لے کے نئی نوٹ لینے کا سب کچھ آئے گا وہی ایک لے سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ تو حرام ہے یہ حرام ہے اس میں شرط یہ ہے کہ ایک جنس کی اگر نوٹ ہے ایک جنس کی نوٹ ہے تو اس میں دونوں برابری ضروری ہے اور ایک ساتھ قبض بھی ضروری ہے یعنی فوراً مجلس میں لیں اس کو آپ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس دس ریال ہیں اور چینج نہیں ہے مجھے کالنگ بوتھ پہ جانا ہے ایک زمانے میں کالیم بوتھ آپ سکوں سے ڈالتے تھے نا لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے دس 9 دیں نو روپیہ نو لے لیں آپ یہ جائز نہیں ہے उच्छा। उच्छा। تو یہ حرام ہے اس لیے کہ ایک پیسے کا اسی جنس کے پیسے سے تبادلہ کرنا ویسے ہی ہے جیسے آپ سونے کا تبادلہ سونے سے کر رہے ہیں تو معاملہ سوتر مشتمل نہ ہو یہ ہے ٹھیک ہے اور پانچواں سب یہ ہے وہ معاملہ سو تو مشتمل ہو جی پانچواں سب یہ ہے کہ وہ سامان کسی حرام میں لے جانے کا سبب ہو ٹھیک ہے یعنی آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو بیچوں گا تو یہ بندہ اس سامان کو شراب میں استعمال کرے گا اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے وہی بات ہو گئی اگر نہ پتا ہو تو جائز ہے ٹھیک ہے جی جی تھی اسی قدرتی داخل ہو جائے گی شیخ شیخت کے ساتھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے مان لیجیے مزاروں پر جا کر کے لوگ چڑھاتے ہیں مرغے یا بکرے اگر معلوم ہے کہ جا کر کے مزار پر چڑھائے گا اس اسے نہیں بیچ نہیں بہت اچھی ہو ٹھیک ہے اس سے نہیں بیچا کیونکہ وہ حرام میں جا کر کے شلپ پر جا کر کے اسے چڑھائے گا اگر نہیں معلوم ہے آپ کو تو آپ بھیج دیجیے کوئی مسائل لیکن اگر معلوم ہے تو نہیں اچھا اسی سے کسی کے پاس بلیر وجہ فور ویلر گاڑی ہے اور وہی اس کی تجارت وہی اس کی کمائی ہے معلوم ہے کہ یہ لوگ خبر پہ میلے میں جا رہے ہیں یا یہ لوگ مندر پہ جا رہے ہیں کوئی میلہ لگا ہوا گھر دوسرے موقع اب وہ بندہ ان کو پہنچایا نہ پہنچائے نہیں پہنچائے تو پھر اس کی روزی روٹی کیسے ہوا نہیں ہندوستان میں جیسے کی جو صورت ہے استعمال میری چکن کی دکان ہے جو چکن کی دکان سے ایک آدمی چکن لے کے جا رہا ہے اور وہ شراب کے ساتھ کھا رہا ہے تو کو نہ بیچیں اس لیے کہ اس کو اس کا کر رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو منٹ وہ تو جائز ہے یہ آپ کو مسئلہ جائے یہ مسئلہ جائز ہے کیونکہ چکن حرام نہیں ہے چکن حرام نہیں ہے آپ کے لیے لیکن یہ کوئی شراب اس کے ساتھ پی رہا ہے اس کا معاملہ ہے چکن پیس نہیں ہے یہ تو چکن اگر آپ اس کو بیچیں گے آپ کو وہاں پر چڑھائے گا اس کے لیے جانے ایسے ہی کوئی آپ ایسا جیسے وہ آلات وغیرہ ہیں جسے کچھ آلات بیچ رہے ہیں جس کو وہ استعمال کر رہا ہے گانے بجانے کی چیزوں میں استعمال کر رہا ہے یعنی جو بھی چیز حرام میں لے جانے کا سبب ہو اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے اس کے معاملے کے حرام ہونے کی یہ انٹرنیٹ براؤزنگ سینٹر چلاتے ہیں لوگ زیادہ تر لوگ حرام میں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے براؤزنگ سینٹر جو انٹرنیٹ سینٹر چلاتے ہیں لوگ سینٹر کیفے سینٹر کیفے کی تو کیفے میں کیا کیفے میں تو یہ باوشر نہیں ہوتی ہے نا خدمت یعنی سروس کی میں میں اس پورا کلیئر ہے پہلے ابھی تو ابھی بھی وہی آ گئے انٹرنیٹ کیفے جو انڈیا میں رہتی ہے اس میں بےہود کی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے تو تقریباً زیادہ تر صرف بےہود کی دیکھنے کے لیے بنتا ہے تو وہ جائز رہے گا لگا دیا جا رہا ہے نیت ہے چھوڑا پانچ دن چھوڑ دیجیے اچھی بات بتایا ہونا چاہیے لیکن جیسے آپ جیسے مان لیجیے آپ کے پاس موبائل ہے آپ موبائل کو غلط میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے مجھے غریب آدمی کو کمزور کو مار بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ آدمی کو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو جو چیزیں ایسی ہیں مشترک ہیں تو آدمی کے لیے اس کے استعمال کریں آپ کے کمپیوٹر ہے آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس کوئی چیز غلط کریں گے تو غلط ہوگا غلط نہیں کریں گے تو غلط نہیں ہوگا ورنہ موبائل میں خراب ہو جائے گا استعمال کرنا نہیں جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے شیر انگور انگور کا بیچنا کیسا ہے انگور سے شراب بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ انگور خریدنے والا اس انگور سے شراب بنائے گا تو یہ جائز نہیں ہے یہ مثال دیتے ہوئے اب اس مثال پر آپ کو یہ مثال ہے اس مثال آپ اس پر سمجھیں مسائل کو ایک چیز ہے شہر عام طور پر جس اللہ بھائی نے جو بتایا اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی پہلے تھا اب تو کم ہو گیا کہ عام طور پر اس طرح کے جو کیفے نیٹ وغیرہ کھولے جاتے ہیں محض اس مقصد کے لیے کھولے جاتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کے یاشیزین یا یاشی کریں گے یہی مقصد ہوتا ہے پانچ پرسنٹ لوگ اس میں اپنی ضرورت کے تحت جاتے ہیں تو اب اس کو جو کیفے چلانے والا ہے نیٹ چلانے والا ہے جس کی دکان اس کو بالکل معلوم ہے کہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہے تو اس طرح سے کھولنا شیف جائز ہوگی اگر اس کی نیت ہے تو ویب کو بلاک کر سکتا ہے اگر کھولا تو ویب سائٹ بلاک کر نہیں کر سکتے مقصد ہی ہوتا ہے کہ اب اس کے اگلا نیکسٹ خرید و فروخت کے وہ معاملات جنہیں شریعت نے حال کر چھٹا سوپ بات ہے چھٹا سوپ دن اس میں آ گیا وہ سامان کے سہرا میں اس میں آ گیا اور دھوکہ نقصان میں آ گیا ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز حرام میں استعمال کرے گا حرام میں تو آپ تعاون علی الاسم کر رہے ہیں یعنی اس گناہ پر اس کی مدد کر رہے ہیں اس لحاظ سے یہ ذریعہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ حرام میں استعمال کرے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کے تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے نہ بیچیں یہ اصل ہے اس میں بہت سارے مثالیں آ یہ شیخ نے جو مثال دی ہے چڑھاوے چڑھانے کی آپ گویا کہ شرک پر اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے بعد ہے خرید و فروخت کے وہ معاملہ جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے پہلا ہے ان چیزوں کی خرید و فروخت جو حرام یا نجس ہوں یعنی جو حرام ہے یا ناپاک ہے تو اس میں پہلا لکھا ہوا ہے مردار جانور مردار جانور کسے سے کہتے ہیں نہیں ایک آدمی کوئی ایک آدمی مردار سے کیا مراد ہے ہاں وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو یا اسے غیر شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا ہو مطلب کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا اللہ کا نام لے غیر اللہ کا نام لے لیا ٹھیک ہے ذبح کے طریقے میں کوئی خلل آ گیا جس کی وجہ سے وہ زبیہ صحیح نہیں ہوگا اچھا اگر کوئی ایسا جانور ہے مطلب پالتو گدھا ہے اس کو ذبح کر دے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہی حرام ہے تو جو پہلے سے حرام ہے چاہے آپ اس کو ذبح کر دیں تب بھی اس پر یہ سازش نہیں آئے گا کہ اس کو شرع اعتبار سے ذبح کیا گیا اس لیے کہ شری زبہ ہی نہیں وہ سرے سے وہ زبہ کی جگہ ہے ہی نہیں ہے تو یہ مردار جانور ہے مردار جانور کے بارے میں حدیث ہے कि अल्लाह के रसूल الله फरमाते हैं इनल्लाहा व रसूलहु हरमा बाय अल खमरी वल मायतति वल असनाम यानी अल्लाह तबाराक व तआला ने और उसके रसूल فروخت इसी तरह से فروخت और बुतों की खरीदो فروख को हराम करार दिया है इनल्लाहा व रसूलहु हरमा बाय अल खमरी वल मायतति वल असनाम और कुरान یعنی مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے یہ اس کی دلیلیں ہیں لکھیں گے دلیل مجھے آج میں لکھا نہیں کوشش کرے مجھے زیادہ لکھا تھا ان شاء اللہ یعنی مردار کے اندر جانور حلال ہونا چاہیے تب مردار آپ لوگ بات سنائیں گے سنا جی جی جانور حلال ہونا چاہیے اچھا ہر مردار جانور حرام ہے جی مچھلی اس کی دلیل کیا ہے کیا ہے کیا مطلب سجی بحری کا یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ لکھ جانا مچھلی اور ٹڈی کا مردار حلال ہے یہ حدیث موقوف ہے یعنی تک مرفو صحیح سنت ثابت نہیں ہے لیکن صحابی کہہ رہے ہیں وہ حلت لنا تو صحابی کے لیے ہلاک کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس لیے اس کا حکم مرفوع ہے لیکن سرحد کے اعتبار سے مرفوع ثابت نہیں ہے اور دوسرے دلیل دیتے ہیں ابن عباس بو... لارتس... احل... کی تفسیر سے وہ لكم صيد البحر مصيد البحر و طعامه اي وجيس لافس کس دولت ہے کس نے باہر کے اس میں پوچھ رہا سمجھ رہے کہ اس سے مچھلی ہے سید البحر باہر میں باہر میں کیا ملتا نہیں میں اللہ مچھلی زندہ رہ سکتی ہے باہر کی مردہ ملے آپ کو نہیں وحل وہ پھر اللہ رکھوں سعید البہری تعمیر کی تفسیر ہے کہ سعید البحر سے مراد زندہ مچھلی یعنی مچھلی زندہ جو بھی جانور ملے اور تعام سے مراد ہے مردہ تو اس سے اسلام کرتے ہیں کہ مردار مچھلی اس حدیث کے ساتھ ساتھ مردار مچھلی یہ حلال ہے سب لوگ کھاتے ہیں الجرات ٹڈی پہچان کیا پہچان کیسے الجراد شیخ گوگل سے آپ پوچھ لیں زراعت لکھے آربی میں چلیے مردار جانوروں کے جانور کے بعد حصوں کی خرید و فروخت کہوں مردار جانوروں کے بعد حصوں جیسے چمڑا ہے چمڑے کا خرید و فروخت کیسا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جی جی مردار چمڑے کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ جو جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا چمڑا دباغت دینے کے بعد یعنی صفائی کرنے کے بعد میٹریل وغیرہ لگا کے صفائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کا استعمال جائز ہے جب استعمال جائز ہو گیا تو اس کو بیچ سکتے ہیں آپ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں سب کا چمڑا پاک ہے دباغت دینے کے بعد سوائے خنزیر اور کتے کے لیکن راجے یہی ہے یعنی صحیح ترین قول یہ ہے کہ اسی جانور کا چمڑا پاک ہے دباغت دینے کے بعد جس کو کھایا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نے فرمایا دباغ العدیمی زکات دباغدیمی زکاتے کی یہ دباغت دیتے ہیں صفائی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو کر کر رہے ہیں کے حلال کر رہے ہیں اور زبہ کر کے وہی جانور حلال ہوتا ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے اسی لیے ذبح جباغت کے بعد وہی چمڑا حلال ہوگا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے شیخ اب جو کے لیتے ہیں ہم کو معلوم ہے مسئلہ جوتا بیلٹ سب خرید رہے ہیں پورے جوتے تو اس میں دو شکل ہو سکتی ایک تو چمڑا بیچ رہے ہیں مثلا چمڑے کا مشکیزہ بنا لیا پانی رکھنے کا اور یہ جوتا بنایا جانا ہے جوتا بنانے کے بعد اگر اس کا یعنی اس کی جنس یا اس کی ذات تحلیل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے تو اس میں گنجائش نکال جا سکتی ہے کیا کہنا چاہیے جیکٹ ہے شیخ اگر کہیں کسی کمپنی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتی ہے جتا یا اس طرح کی چیزیں جوتا وغیرہ میں استعمال کرتی ہے تو پھر نہیں خریدنا چاہیے اور اگر نہیں معلوم ہے تو عموماً جو ہے عموماً چمڑے جو ہے وہ گائے اور بھینس ان چیزوں کے جوتے وغیرہ بنتے ہیں گائے سے زیادہ کچھ لوگ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ وہ اکثر گائے کا چمڑا ہوتا ہے جی یہ بھی کہتے ہیں سور کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے سور اور کتے کے چمڑے کے بارے میں جن لوگوں نے کہا ہے کہ تمام جانوروں کے چمڑے پاک ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سور اور چمڑے کتے کا چمڑا پاک نہیں ہوگا تو یہ کسی صورت میں گنجائش نہیں کر سکتی ہے لیکن اگر اور جانوروں کے بارے میں گنجائش نکالنی ہے تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبا یعنی جو درندے ہیں पहाड़ खाने वाले दरिंदे जैसे शेर है और दूसरे जानवर है उनके चमड़ों को हराम करा दिया है मतलब नहा अंजुल सिवा दरिंदों के चमड़ों पर बैठने से मना किया है चमड़े बना बना करके वो पालकी बनाते थे और उसको ऊंटों पर रखते थे या घोड़ों पर रखते थे मना फरमाया आपने पहनने से तो इस लिहाज से भी सही नहीं है खाना हलाल है खाना हलाल है नहीं کھانا حلال نہیں تو اس کا چمڑا حلال نہیں ہے دباوت کے بعد جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کھانا حلال ہے مگر مش موزی ہے نا خبیز ہے سبا میں سے خبیص ہے کل لدینہ بھی من سبا کو کل لدین من پیر یعنی جو ہاڑ کھانے والا جانور ہے اور ایسے ہی جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے وہ حرام ہے کھانا اس کا تو جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کا سے اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا دباغت کا دباغت کسے کہتے ہیں چمڑے کی جو صفائی کرتے ہیں میٹریل لگا کر کے چمڑے کی صفائی کرنے کے بعد مردار جانور کا چمڑا یہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی بیوشرا خرید و فروخت جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ فرمایا جس چمڑے کو دباغت دے دی گئی وہ چمڑا پاک ہو گیا اور ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابیہ کا رام ممونا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بکری مر گئی تھی تو لوگ گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کی کیوں لے جا رہا ہوں اس, اس سے یہ حرام ہے کہا اس کا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نما ہر اکلوہا یعنی اس کا کھانا حرام ہے لیکن یہ چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر مردار جانور ہے اور اس کو بغیر بیچے ہوئے کسی فائدے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا چڑیوں کو کھلانا کچھ کھلا سکتے ہیں جیسے باز وغیرہ کو کھلاتے باز یعنی اگر کسی جانور کی خوراک ہو بیوشرا کے بغیر اس کو کھلا سکتے ہیں آپ یعنی فائدہ اٹھانا جائز ہے یعنی ہر وہ چیز جو حرام ہے اس سے یہ لازمی نہیں آتا کہ اس سے آپ صرف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے پوچھا جوتے اور چمڑے وغیرہ کے بارے میں تو آج کل جیسا کہ میں شیخ گوگول کا نام ابھی لیا تو یہ جو کمپنیاں ہیں جوتے وغیرہ کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ساری ڈیٹیل سے اس سے پتا کریں گے تو ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں کیا کس چیز کیا استعمال کرتے ہیں کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے اگر معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے مطلب تو پرہیز کرے آپ پرہیز کرے الحلال وبئی نہ مشتبہ تو آپ مشتبہ سے بچیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ چمڑا ہو گیا اور کوئی حصہ بتائیں اس کو بیچنا جائز ہے بال ہے ہڈی کے بارے میں بات آئے پہلے بال سے بال ہے اور اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جو جانور حلال ہے یا اس کا پاک ہے تو اس کے بال استعمال کیا سکتا ہے وہ حرج نہیں ہے اگر مردار بھی ہے تو جی سینگ سینگ ہے ہڈی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کیا سینگ میں زندگی داخل ہوتی ہے یعنی جو لفظ استعمال کرتے ہیں حیات سینگ اور ہڈی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ہڈی کو بیچنا جائز ہے اس لیے کہ ہڈی میں جان نہیں ہوتی ہے لیکن ابن وسلم رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہڈی کو بیچا ہے اس لیے کہ ہڈی میں نشونما ہوتی ہے ہڈی پہلے پتلی ہوتی ہے پھر موٹی ہوتی ہے اس میں بھی اختلاف ہے ویسے جو اختلافی مسائل اس طرح سے ہیں ان میں اجتناب بہتر ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہڈی کا استعمال کیا ہے مردار کا ہڈی مردار کی ہڈی کی بات ہو رہی ہے تو جس جانور کی ہڈی استعمال ہو رہی ہے وہ جانور حلال ہے ہاں تو جو جانور حلال ہے اس کی ہڈی مردار کی بات ہو رہی ہے ابھی شک مردار کی بات شاید آپ کو خوشکال ہوگا مردار مردار جانور مردار جانور میں وہ بھی جانور ہے جس کو زبہ نہیں کیا گیا سے بکری ہے اگر امر گئی تو وہ مردار ہے تو اس کے کن حصوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ایک چمڑا ہے دوسری چیز بال ہے ہڈی ہے سینگ ہے ابن اسمیہ رحمتہ اللہ سمجھتے ہیں ہڈی بال اس کے بارے میں جو کس نے کیا نام لیا تھا سینگ اور ناخن اس کے بارے میں کہا مطلب کوئی بہت فیصلہ کن بات نہیں کہ یہ اس میں زندگی داخل نہیں ہوتی ہے اس لیے لیکن اس کا فائدہ کیا انہوں نے بھی سوال کیا ہے ناخن کا کیا فائدہ ہے ناخن سے ہڈی تو ٹھیک ہے میرے بھائی ہڈی مردار کی ہڈی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ مردار جانور مردار جانور مردار جانور جانور جس کو جس کو زبان نہیں کیا گیا ہے مر گیا خود بخود نہیں کسی کو تھا وہ کیا تھا وہ تو سارے مسائل وہی بات آ رہی ہے ٹھیک لیکن میں نے اس میں لکھا اماضم المئی تطیف منا بیا ہُو جمہور العلماء یعنی ہڈی کی شرا کو تمام علماء نے یعنی اکثر علماء نے حرام قرار دیا ہے وہ اجاز ابیہ ابو حنیفہ وہ احمد وختارا ابن الطعمیہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے ہڈی کو بیچنا ٹھیک ہے اور ابن تیمیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے راج وہ قول جمہور کا قول راجے منہا کیونکہ مردار کی ہڈی مردار کا حصہ ہے فو داخلوفی قول صدر ان اللہ حرم الخمری بن تھی تو وہ داخل ہے مردار کی اس میں اور جو حلال قرار دیے گئے جیسے سر کے بال ہیں اس کے بال جو ہے سوف جس کو بولتے ہیں یا اوبر بولتے ہیں عربی میں اس کے بال کو اس لیے کہ اگر آپ پہلے اس کو کاٹ لیں زندگی کی حالت میں تبھی وہ حلال ہے ٹھیک ہے لیکن کتے اور اس کے علاوہ جیسے کہ سوال چمڑے کے بارے میں ہوگا جی کیونکہ چمڑے کے اندر بھی تو حیات رہتی ہے یا نہیں رہتی, رہتی حیات چمڑے میں دباغت شرط ہے چمڑے کے لیے دباغ العظی میزا تو اگر دباغت دے دے گی تو اس کو زبے کر دیا جائے گا دباغت دینے کے بعد آپ دباغت دینے سے پہلے حرام ہے دباغت دینے کے بعد اس کو استعمال کیا آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا حلن تم بھی منہ پھر دوسری حدیث جس کو دباغت دی گئی ہے وہ پاک ہے جو دباغت نہیں دی گئی ہے تو اس میں پاک نہیں ہے اسی بات سمجھ میں آ نا اچھا مردار کو حرام کیوں کرا دیا گیا ہے کیا وجہ ہے پھر بھی نظر کوئی ڈاکٹر ہے اس میں خون جم جاتا ہے اس کے اندر بہت خرابیاں جاتی ہیں نقصان دہ ہوتا ہے اس لیے حرام کرا دیا گیا اس کے بعد دوسرا ہے سور سور کے بارے میں اسی حدیث میں بات آ گئی اس لیے اس میں بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے کتا اور بلی کتا اور بلی کے بارے میں ہے کہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سور کے بارے میں کوئی کسی کو سوال ہے تو کرے ورنہ اس لیے چمڑا کھاتے ہیں ہڈی تو جو حلال ہے اس کا سب کچھ حلال ہے ہڈی تو حلال ہے ہاں جی پایا پایا کیا ہے جی شرخ اب یہ کتا اور بلی آپ کے یہاں لکھا ہوگا کتا اور بلی یعنی کتے کو بیچنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے نبی علیہ وسلم کا اشاعد ہے حدیث حدیث لکھ دو کتاب میں نہیں ہے جی پالتو گدھا اس کی سواری جائز ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہے اس کو بیچنا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ مستفنا ہے یہ بھی حکم الگ ہے قاعدہ کیا بیان ہوا ہے قاعدہ یہ بیان ہوا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت کرنا منع ہے جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت منع ہے پالتو گدھے کو کھانا حرام ہے اس لیے اس کی خرید و فروخت کرنا اصل یہ ہے کہ حرام لیکن وہ مستثنا ہے کیوں کہ اس کو یعنی سواری کو حلال کرا دیا گیا اس لحاظ سے اس کو بیچنا جائز ہے تو عام قاعدہ یہ ہے اس سے یہ چیزیں الگ ہیں کتے کا بتا رہا ہوں کبھی ساری نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نے کتے کی قیمت سے منع ہے بخاری کتے کے بارے میں دو مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کیا کتوں کو گھروں میں پالا جا سکتا ہے کہ نہیں پالا جا سکتا ہے بتا رہا ہوں تین قسم کے کتوں کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے پالا جا سکتا ہے پہلا کتا کلب السعید جس کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں دوسرا کتا کلب الماشیہ جو کتا آپ کے مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تیسرا کتا کلبزر وہ کتا جو آپ کی کھیتیوں کی فاطر کرتا ہے ان تین کتوں کو آپ پال سکتے ہیں اگر ان تین کتوں کے علاوہ کوئی دوسرا کتا پالتا ہے عام کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے عج سے ایک قیرات کم ہو جاتا ہے اور ایک قیرات کے بارے میں دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل الجب مثل الجب الحت پہاڑ کے برابر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین قسم کے کتوں کو الگ کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ شکاری اور مویشی اور کھیت ان تینوں چیزوں کے علاوہ اگر کتوں کو پالتا ہے تو وہ حرام ہے حرام کیوں ہے اس لیے کہ انج میں کمی ہو رہی ہے اچھا اب کتے کو خرید و فروخت کرنا کیسا ہے اصل یہ ہے کہ کتے کو بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے بہت ساری چیزیں آپ قواعد پھر ناپاک بھی ہے کتا یعنی ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ استا آئن یعنی اس کی اگر اس کو آپ سمندر میں ڈال دیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ناپاک ہے اس لیے وہ حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس لیے وہ حرام ہے اس اس جی خواب. اب یہ سوال کر دلیلات کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات بار دھوئے جب منہ ڈالنے سے جو کہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے انسان کے اشرف جسے کہتے ہیں سب سے چہرہ سب سے اچھا مانا جب جب وہ حرام ہے تو پورا جسم بدرجی آولا حرام ہوگا لیکن تو جی تو برتن کی پاکی جراثیم کی وجہ سے ہے نبیم تو نہیں کہا کہ جراثیم کی وجہ سے ہے تو ہور انا ہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برتن میں ناپاکی چلی گئی ہے تبھی تو پاک کر رہے ہیں آپ इसलिए और मैं क्राम कहते हैं की अगर कुत्ते को समंदर में डाल दिया जाए और उसके बाद निकले तभी वो पाग नहीं होगा नहीं कुत्ते कोई میں دیکھا کہ کتا جو ہے جو رہے گا برتن میں منہ ڈالتا ہے اس है اکثر نے بھی کہا ہے جو جن علما نے اس کو ناپاک کرار دیا ہے وہ کیا کہا ہے میں نے بتا نا مجھے لر کیا ہے کہ جب اس کا منہ ناپاک ہے تو بدرجے اولا اس کا پورا جسم ناپاک ہوگا اس لیے کہ منہ سب سے اشرف چیز ہے سب سے بہترین چیز ہے یہ اسلحم کروں گا لیکن ناپاک نہ نا ہونے کی دلیل کیا ہے पाक धोने की तरीके क्या है जब शिकारी कुत्ता जाता है तो शिकारी कुत्ता पकड़ के लाता है जी शिकारी कुत्ते को हाँ जी भी शिकारी भी शिकारी है पहली बात जी कैसे आप होकर पहली बात गोश्त पकाया जाता है उसका अकली जवाब देना तो गोश्त पकाया जाता है उसमें जरासीम मर जाते हैं पहली गोश्त को जो है खाने के लिए उसका धुलना या उसको जरूरी नहीं है बेगर गोष भी खाया जा सकता है اگر اگر کتا جو ہے کتے کو اگر آپ نہلا دیں پانی اس کو لگ جائے اور وہ پانی آپ کے کپڑے پر لگ جائے اس سے تو کیا اس کا حکم ہے جو مسئلہ کیا اس ہے موزے والے موزہ جو ڈال کے جو عورتیں وہ راجدھانی اور جو تھی اس نے موزے اپنے ڈالے تو اس میں اس کا شکار تھا کہ جو کتا لپکے گا پانی کی طرف جو کچھ ہوگا اور تاثر البیاں وقت لہٰذا لگایا جی کر کے انہوں نے آ کے میری کرے گی اس وقت ہم نے کو بیان کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کتے کو بیچنا حرام ہے اس لیے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے یہ قاعدہ پھٹا رہا ہے نا یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا اب یہ مسئلہ ٹھیک ہے اچھا وہ کتے کیا کوئی ایسا کتا ہے جس کی خرید و فروخت جائز ہے ایسا ایسا चैक। चैक نہیں خرید و فروخت نہیں کہا ہے اس کو رکھنا جائز ہے شکاری جائز ہے اس میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ اسی حدیث سے اسلال کرتے ہیں کہ جن کو رکھنا جائز ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا ہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے کتے کی قیمت حرام ہے اس لیے کتے کو بیچنا جائز نہیں ہے کیوں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شکاری کتوں کے علاوہ کوئی اور کتا خریدے گا خریدتے ہیں خوبصورت جی, چھوٹے جی, چھوٹے جی تیز یعنی تیز جو جن کتوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان کتوں کے علاوہ کس سے خریدا جائے گا کسی کتے کو خریدتے ہیں پھر آپ نے منع کیوں فرمایا کوئی اچھا دکھنے والا کوئی اونچا کوئی وہ تو جائز ہی نہیں اس طرح سے نا اس کو تو پالنا جائز نہیں جس کو جن علماء کرام نے کہا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے انہوں نے ان تینوں کتوں کے بارے میں کہا ہے اس لیے کہ ان کو رکھنا پالنا جائز ہے اس لیے اس بنیاد پر ان کی بیا شرح بھی جائز ہے لیکن ابن وسمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کری صلاح نے یہ بات فرمائی کہ کتوں کی قیمت حرام ہے تو کیا تصور کر سکتے ہیں कि شکاری کتوں کے علاوہ بھی کوئی کتا खरीदा اور بیچا جائے گا نہیں بیچا تو پھر اس کا مطلب آپ نے فرمائی کے بارے میں جو بیچا وہ خریدا جا رہا ہے یہ فی الحال اس کا ہے بلکہ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ شکاری کتوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کی قیمت حرام ہے تو یہ سب سے پہلے حدیث میں داخل ہوگا سیکورٹی میں اس کا استعمال ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں سیکورٹی میں اس کے بعد مجرمین کی تلاش میں سب کسی جنہوں نے جائز کرار دیا ہے دنیا سے جائز یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے آپ اس کو ٹرینڈ کریں آپ ہدیتل کسی ملک سے لیں اور ہدیتل کسی ملک کو دیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن خرید و فروخت کرنا جائز جیسے کہ بلڈ کا مسئلہ ہے بلڈ کو بیچنا جائز نہیں ہے لیکن آپ تبرہ کر سکتے ہیں کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ بھی ہے آپ شکاری کتاب شکاری کتا جو پہلے بنا تو وہ کیسے بنا تو خرید چلایا گیا تھا کہ اس کو پالا بنایا گیا ہے آپ بھی بنائے پھر پالے ٹرنی دی گئی نا ترنی جو ٹرمنگ دے کے بیچ رہا ہے وہی کام آپ بھی کریں ہاں تو وہ حالات نہیں ہے تو پھر ضرورت کی بات آئے گی وہ ضروریات تو بھی پھر محدورات یہ دوسری بات آ گئی لیکن میں اصل قاعدہ بتا رہا ہوں اصل اصل یہ ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے چاہے وہ شکاری کتے ہوں یا عام کتے ہوں ابن و خمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں <Ir invention thứ> کہ اگر یہ کہا جائے کہ شکاری کتوں کے بارے میں یہ حکم آیا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ انہی کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یہ ان کا اصلاح اور یہ بہت قوی اور مضبوط اسلح ہے آپ پرتے اس کو السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ